معلوم کرنے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آ, کیا یہ بات درست ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی گوشت کی بنی ہوئی چیز سامنے آ جائے کہ جو مطلب حرام گوشت ہو جس پر تکبیر وغیرہ نہیں پڑی گئی تھی اور اس انداز میں وہ ہمارے سامنے چیز آئے تو اس کو سامنے رکھ کر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کیا اسے کھایا جا سکتا ہے ہوا یہ ہے کہ تقریباً پندرہ دن پہلے میرے بڑے بھائی وہ جاپان گئے ہیں تو جہاز میں انہیں ایک سعودی عرب کے کوئی مسلمان تھے اب عجیب و غریب थे کے مسلمان تھے تو انہوں نے انہیں یہ بتایا کہ سعودی عرب میں یہ فتویٰ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی حرام چیز آ جاتی ہے اس پر تقدیر نہیں تھی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جانور مطلب حلال ہو گائے کا گوشت ہے لیکن وہ گائے اسلامی طریقے سے ذبا نہیں ہوئی حرام طریقے سے اگر اس کا گوشت آپ تین بار तकबीर کہہ کر اسے کھا سکتے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں اور ایک دو سوال اور بھی ہے اگر مجھے بعد میں موقع ملے گا تو میں ارض کر دوں گا آپ پہلے اس سوال کے جواب اطا فرمائیے بہت بہت شکریہ جی بہ جین بھائی آپ لوگوں کو آپ دوستوں کو اور میرے بھائی کیسے بھول سکتے ہیں یہ بس سعودی مفتی کا ہی ہو سکتا ہے ویسے یہ شریف اتوا تو نہیں ہے قرآن میں تو ایسے جانور کو حرام کہا ہے مردار جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مر گیا اس کا گوشت بنا لیا گیا یا بغیر تقریر کے اس کو کر دیا گیا یا کسی غیر اللہ کا نام لے کر وبا کر دیا گیا تو تین, تین مرتبہ تین مرتبہ نہیں تین سو مرتبہ بھی پڑھیں اس پر تقریب یا تین ہزار مرتبہ بھی پڑھیں تو وہ حلال نہیں ہوگا ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام آنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تک اس کو ذبح کیا جائے تو کھانا جائز ہے اس کے علاوہ اس کا کھانا مردار کا کھانا یا حرام کا کھانا ایک طرح کا ہے تو جس کسی نے پتہ دیا بہت غلط پتہ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو نہیں کھانا چاہیے جی